نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عمت عليهم اَيُّهَا الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى الله عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علیت و علیت و یا یا رسور حمد و سلاد کے بعد معذرت سامعین ہوئی رفیقان ملت کل کے درست رات میں چھبیسویں پارے کی مختصر سی تفسیر سما فرمائی تھی آج جو پارہ ہمارے سامنے موضوع بحث ہے وہ ہے ستائیسواں پارہ اس مقدس پارے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے لوت علیہ السلام کی قوم پر آلات بھیجنے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے آپ کی طبیعت بڑی قیاس تھی آپ کی مہمان نوازی زب نسل ہے تو آپ نے ان کے سامنے فوراً گوشت بھون کر رکھ دیا اور کہ آپ کھائیے مہمان نوازی کی فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم یہ کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم دراصل قوم لوٹ کی طرف عذاب دینے کے لیے آئے ہیں گویا کہ اس واقعے سے اس پارے کی ابتدا ہوئی اس کے بعد مختصر طور پر حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے کو بھی ذکر کیا گیا پھر آگے کفار کی ثقافت اور ان کی بدبختی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی تمام باتیں ان کے سامنے بیان کر دی تمام حقائق اور حقانیت ان کے سامنے بیان کر دی گئی تمام دلائل اور براہیم ان کے سامنے بیان کر دیے گئے لیکن انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تملیغ اور آپ کی فرمان کی طرف توجہ نہیں کی تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا حبیب فل تبھی ملوم حبیب آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر لیجیے بس اب بہت ہو گیا آپ نے اپنی طرف سے اطمام حجت کر لی آپ نے بارہا ان کے سامنے حقانیت کو بیان کیا لیکن یہ حبیب یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو فتح اللہ عنہ فو تبھی معلوم حبیب آپ ان سے منہ پھیر لے جو کچھ الزام ہوگا وہ آپ پر نہیں اینی پر آئے گا اس لیے کہ آپ نے اپنی طرف سے حجت قائم کر دی جب یہ آئے سیکری میں ہوئی شہاب اکرام کو بڑا رنج ہوا کہ جناب اب کو وہی کا سلسلہ رک گیا ہے اب وہی نہیں آئے گی کیونکہ سرکار نے صلاح اسلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ حبیب آپ ان سے منہ مو مول لیجیے اور اب آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ آپ نے حق نہیں پہنچایا تو اللہ رب العزت میں آگے فرمایا فینرا تنسا مرین حبیب ہاں ہاں ہا ہا ہا ہا ہا ہم نے آپ کو جو کہا ہے منہ پھیر لو وہ کفار سے کہا تھا ہم اپنے ذکر کو نازل کریں گے اور ہمارا ذکر موم لو تو پہنچائے گا مومنوں کو کہہ دو کہ تمہارے لیے نہیں کہا گیا کہ محدود کے تم سے منہ پھیر لیں بلکہ ان کے لیے کہا گیا جن کے سامنے شب و روڈ یہ نبی گویا کہ مشقت اور محنتیں کر کے اور ظلم و ستم کا گویا کہ احساس کس نبی کو نہیں اور حضرات گراہی اس کے باوجود احساس اگر ہے تو گویا کہ ان کی نیت اخلاص کا ان کی بھلائی کا لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنی بھلائی کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا حمید آپ ان سے چہرہ پھینک لیجیے ہم نے گویا یہ سمجھا کہ اب گویا کہ وہی کا سلسلہ منتقل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ دوسری عائق نار فرمائی اور اللہ نے فرمایا حبیب آپ سمجھاؤ اور سمجھانا اور آپ کا سمجھانا اور آپ کا بیان کرنا ان کافروں کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے ہاں ہاں آپ کا سمجھانا اور ہمارا بھیجنا یہ تمام چیزیں چاہے تنفع المؤمنین یہ تو مسلمانوں کا نفع پہنچائی اور اس کے اندر حضرت اگرامی سرکار علیہ سلام اور اسی کے ساتھ شہابۂ کرام کے دل کو تسلی دی گئی کہ آپ لوگ اس بات سے پریشان نہ ہو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پر ہمیشہ برستی رہے گی پھر آگے ارشاد ہوا کہ حبیب ان سے کہو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے تو ابھی ان سے کہو وہ ماں خلق سلجنہ ارے ہم نے تو انسان اور جنات کو پیدا کھانے کے لیے تھوڑی کیا ہے چلنے پھرنے کے لیے تھوڑی کیا ہے معاشی اقتصادی معاملات کے تھوڑی کیا ہے وہ ماں خلق سلجننا ولیسا خبردار ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ نہیں کہ تم کھاؤ پیو اور زندگی کو بنا لو تمہاری زندگی کا مرزا یہ نہیں تھا تمہارا گویا کے تخلیق کا سبب یہ نہیں تھا تمہارا سبب تخلیق یہ نہیں تھا کہ تم کھاؤ پیو اور گھر میں گویا کے رنگی لیا اپنی طرف سے مدین کرتے رہو اور دین کو ٹھکرا دو اور رب کے پیغام کو ٹھکرا دو خبردار تم کیا جنات کو بھی اللہ رزت نے اپنے نبی کی شریعت کا مکلف بنایا ہے اور تم بھی اور جنات بھی تمام کے تمام اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اس میں اہل ذوق جو علما ہے وہ بڑا پیارا نسخہ بیان کرتے ہیں کہتے دیکھیے اللہ نے ارشا فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہاں پر ایک اطراف کا جواب دے دوں جناب سر سید صاحب اور غلام ڈاکٹر پرویز ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جن کوئی چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں جن جو ہیں وہ انسانوں میں پیدا کی بھی ایک چیز ہے اور جس کو پر پرویز صاحب اپنی کتابوں میں اس طرح پیش کرتے ہیں ان کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے وہ کہتے ہیں جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں اور جو شہر میں رہتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اس کے ڈکشنری معنی کی طرف کیونکہ جن کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز تو کہتے ہیں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اگر دیہاتی نہیں مراد تو اس سے انسان کے اندر جو فطرتیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس سے مراد ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہے جن کی کوئی گویا کی بات نہیں ہے یہ انسان کے اندر احساس کا نام گویا کے بات کو سر سید صاحب نے بھی اپنی تفاشی کے اندر تفیر قرآن وغیرہ کے اندر بڑے ببان دہل بیان کیا میں نے کہا جناب اگر وہ انگلش بولتے تو کوئی ان کی بات مان لیتا لیکن دین میں الحمدللہ علماء حق موجود تھے جو اس کے فریب میں نہیں آ سکتے تھے انہوں نے کہا دیکھو سر سید صاحب اگر جن جو ہے وہ انسان کی کسی خواہش کا نام ہے تو انسان جس چیز سے بنا ہے خواہش دوسری چیز سے بنے گی انسان جس چیز سے پیدا ہوا ہے خواہش دوسری چیز سے بنے گی مثال کے طور پر آپ پلاسٹک سے کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کا رنگ بھی اسی پلاسٹک سے بنتا ہے اس میں جو خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے وہ بھی اسی چیز سے بنتی ہے اور جو صورت نکھر کے سامنے آتی ہے وہ بھی سب اسی سے بنتی ہے تو اس کا مرجہ وہ پلاسٹک ہوتا ہے تو مثلاً بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے اندر جو احساس خوشی غم غصہ اس کا نام جن ہے تو جس طرح انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو چاہیے کہ احساس اور یہ غصہ یہ نرمی یہ رحم دلی یہ سخاوت چاہیے کہ سارے کے سارے اس سے پیدا ہوئے ہو لیکن اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ بابا خلق الجنہ وہ انسا لہبود کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور سورہ رحمان نے اس کی تفسیر پیدا کر دی کہ وہ خلق السان خا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے وہ خلق الجان من مار جی منہ اور جنات کو آگ سے بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر احساس کا نام جن ہے تو یہ عجیب بات ہے انسان کے احساس کا مادہ تخلیق اور اور انسان کا مادہ تخلیق اور حضرات یہ بات عقل میں نہیں آتی نہ جانے سر سید صاحب نے یہ بات کہاں سے نکال دی ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس چیز سے بنے گا اس کے احساسات بھی اسی چیز سے بنائے جائیں گے ہمارے احساس کے اندر جو دو آئی جاتی ہے وہ بھی مٹی کی ہے ہمارے غصے میں جو لذت وہ بھی مٹی کی ہے ہمارے رہنگ گیری میں جو لذت وہ بھی مٹی کی ہے جو صحافت میں لذت ہے وہ بھی مٹی کی ہے کیونکہ دراصل ہمارا اصل بجو جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے یہ اس کی شاخیں ہیں یہ بھی مٹی بنی ہے اگر ایسا اور غصہ اور رحم دلی یہ اگر اس کو جن کہہ دیا جائے تو قرآن کہتا ہے جن کو جو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے تو یہ کبھی متصبر ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصل مٹی سے بنے اور اس کی فراہ آگ سے بنے حضرات گرانی یہ بات اقلاع اور نقل قابل رب ہے میں بڑا حیران ہوں یوں تو مفقیر اسلام اور مفقیر پاکستان ہونے کا دعویٰ ہے لیکن عقل سے اگر سوچے تو میں سمجھتا ہوں اقل پیسے کی نہیں تھی ورنہ قرآن کے فیصلے کو ٹھکراتے نہیں اس لیے کہ جن کے وجود کا انکار کرنا سخت گمراہی اس آئے کریمہ میں اللہ نے کہا کہ انسان اور جنات کو اپنی عبادت سے پیدا کیا اب دیکھیے پیدا کیا کس کو پیدا کیا واو حرف سیاست لایا گیا پھر آگے کیا انسان کو پیدا کیا اب دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ جن کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا اگر انسان کے اندر کی صفت کا نام جن ہوتا تو چاہیے تھا کہ پہلے انسان کا ذکر ہوتا پھر جن کا ذکر ہوتا کیونکہ جب انسانی نہیں ہوگا تو اس کے احساس کہاں سے ہوں گے انسانی نہیں ہوگا تو ان کے احساس کی صفت کہاں سے ہوگی ہم سر سید صاحب سے کہتے ہیں ان کے ماننے والے سے کہتے ہیں اگر جن انسان کے اندر کی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے تو قرآن کی آج استعمال ہونی چاہیے تھی وبا غلط کل انسان نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے اندر کو کی پیدا کیا لیکن نہیں اگر آپ پہلے ذکر کیا جاتا ہے, اس کے بعد رکھنا چاہتا ہوں کہا رنگ ہونا اس کی ہے, نے باندھا ہے موسوف ہے اور رنگ اس کی شفت ہے آپ نے سفید ٹوپی پہنی ہے وہ کپڑا موصوف ہے رنگ اس کی صفت ہے تو سارے کپڑے سفت کے لحاظ سے فرق ہو رہا ہے لیکن میں آپ سے پہنچوں پوچھوں, پوچھوں کہ ذرا کوئی رنگ کے نارے لگائے اور کپڑے کو یاد نہ کرے تو یہ بھی بات ہوگی جب بھی آپ رنگ کو گنوائیں گے تو پہلے کپڑے کا ذکر کریں گے کیونکہ رنگ کا قیام کپڑے پر ہے شفت کا قیام موصول پر ہوتا ہے اور احساس اور غصہ اور غم لالچ سخاوت یہ انسان کے اندر کی ایک شفات ہیں اور اس صفات کا قیام ان حضرت انسان سے ہے اور حضرت انسان اس کی موصوف ہے اور موصوف کے بغیر صفت پائے نہیں جاتی تو پہلے موصول کا ذکر ہوتا ہے پھر صفت کا ذکر ہوتا ہے لیکن قرآن نے یہاں پر ایسا نہیں کہا کہ وماخل السان ابن جمنا بلکہ انسان کے قابل اللہ فرماتا وماخل الجمبل انسان ہم نے جن کو پیدا کیا تو یہ نظریہ اور یہ اشارہ بھی بات کی غمہ بھی غم کر رہا ہے کہ جن انسان کے کسی صفت کا نام نہیں یہ الگ کسی اور چیز کا نام ہے جب وہ اللہ نے اس کو انسان سے ذکر کیا وَمَا خَلَقَ اِلَّا کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے پیدا کیا ہے اور یہاں پر واو جو ہے وہ واو استفا ہے ایک بات چلتا ہے کہ انسان اور جنات دونوں اللہ رب العزت نے جو شریعت نافذ فرمائی اس کے مکلف ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں انسان بھی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں انسان بھی روزے رکھتے ہیں ان میں بھی مسلمان ہوتے ہیں انسانوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں ان میں بھی کافر ہوتے ہیں انسانوں میں بھی کافر ہوتے ہیں ان میں بھی بد مذہب ہوتے ہیں انسانوں میں بھی بد مذہب ہوتے ہیں ان کے لوگ بھی علماء ہوتے ہیں انسانوں میں بھی علما پہ جاتے ہیں یعنی فرق کچھ نہیں فرق صرف یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے زمین پر جنوں کو پیدا کیا تھا اور جنوں نے جب بہت زیادہ شر اور پسندی شروع کر دی تو اللہ رب العزت میں شیطان جو اس وقت گویا کہ ملکوت تمام فرشتوں کا سردار تھا اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کئی ہزار فرشتوں کا لشکر زمین پر بھیجا اس کا نام اس وقت ازاجیل تھا اور اس, اس وقت زمین پر بھیجا گیا اس نے جنوں کو مارنا شروع کیا اور جب بہت جن مر گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ارشادہ فرمایا ان سکہ دوں کے دل ہو جاؤ چھپ جاؤ اور اس وقت برازیل کی, کی زبان سے شیطان ابلیس کی زبان سے جو لفظ نکلا تھا وہ تھا جن چھپ جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ جنات آبادی میں کہیں نظر نہیں آتے جو سناٹا ہوتا ہے جہاں پر کسی کے رہن سہن کی جگہ نہیں ہوتی ہے جو انسانوں کی رہن سہن آبادی سے دور ہوتا ہے تو یہ ان کی پن ادا ہوتی ہے گویا کہ مفسرین لکھتے ہیں علامہ راضی وغیرہ کہ اس وقت پگلیش نے ان کو مار مار کر فرشتوں نے ان کو مار مار کر پہاڑوں کے اندر دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر اور امرانوں کے اندر بھگا دیا پھر اللہ رب العزت نے حضرت انسان حضرت اعظم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر وہاں سے حضرت اعظم کی نسل چلی اس پر ایک وزاد اور کر دوں وہ یہ کہ دیکھیے آپ نے اکثر قرآن کا تجھوں ہی پڑا ہوگا پہلے پارے میں کہ جب اللہ نے کہا میں انسان بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا مولا کیا ہم تیری عبادت کے پہلے نہیں یہ دنیا میں جائیں گے فساد کریں گے اب سوال پیدا ہوتا ان کو کیسے پتا کہ فساد کریں گے یعنی جن کر چکے تھے جن کر چکے تھے اسی کو انہوں نے نہار بنایا اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا تو نے اس سے پہلے بھی ایک مخلوق پیدا کی تھی اس نے اس قبر لڑائی جھگڑا خون ریزی دنیا میں تھی آخر میں یہ ان کو گویا کے ویرانوں کے اندر گویا کے ڈھکیلنا پڑا اور ان کو دور کرنا پڑا تو مولا اس انسان کو تو پیدا کر رہا ہے یہ بھی دنیا میں جائے گا زمین پر جائے گا خون ریزی کرے گا قتل غارت کرے گا تو کیا ہم تیری عبادت کے لے رہی تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو المختصر ان تمام شباہی سے پتہ چلتا ہے کہ جن کا وجود ہے اور جن شریعت کے مکلف ہیں اور جو شخص یہ کہے کہ جن آپ کا وجود نہیں اس شریعت متحا کے دلائل کے تحت پکا بدین اور گمراہ ہے اس لیے کہ یہ مکلف ہوتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے اچھا جن ہے تو بتاؤ ہم نے کہا ہر چیز بتائی نہیں جاتی ہم مسلمان ہر چیز ہمیں تسلیم کی جاتی ہے ہمیں کچھ باتیں تسلیم کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں آپ اتنے بڑے بڑے ہٹلر بند کہ آپ قرآن کو عقل سے سوچیں ہر بات کو عقل سے سوچیں آپ مومن ہیں آپ نے غیر پر ہی مان لایا آپ جب تک جنت کو نہیں مانے گا مسلمان کے زمرے میں نہیں آئیں گے آپ جب تک دوگب کو نہیں مانیں گے مسلمانوں کے زمرے میں نہیں آئیں گے آپ جب تک رب کو نہیں مانیں گے مسلمان نہیں ہوں گے لیکن آپ کو بتاؤ جنت کہاں جنت کو دیکھوں گا تو مانوں گا جناب اب یہ کیسے ہو سکتا ساتو آسمان کو اوپر جنت ہو یہ کیسے ہو سکتا ساتو زمین کے لیے جنم ہو تو حضرات عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے تو جن لوگوں نے شریعت کی تلاش کا ذریعہ عقل بنایا وہ گمراہ اور بدین ہو کر رہ گئے اور جنہوں نے اپنے عقل اور اپنے دل کو رسول اللہ کے قدموں میں نشھاور کر دیا وہ مومن ہو گئے تو اصل دین اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا اس کو تسلیم کرنے کے نام دین ہے اب اس میں حکمت اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہتے جنات دکھا دیجیے ہم نے کہا بہتوں نے دیکھا بھی بہتوں پر آ بھی چکے ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جائے اور ان پر نمازیں فرض ہیں ان پر روزے فرض ہیں یہ گویا کہ جملہ عبادات کے مکلف ہے تو اس آئےت کریمہ سے یہ پتا چلا ایک نقطہ یہاں پر میں اور رض کرتا چلو رکھیے گا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا دیکھیے جو عبادت کرتا ہے وہ آبد ہوتا ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم عابد ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم عابد ہے اللہ معمود ہے ہم ساجد ہے وہ مسجود ہے ہم بندے ہیں وہ خلق ہے ٹھیک ہے ہم عابد ہے وہ محمود ہے اب دیکھیے اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اب آبد اپنے معبود کی تلاش میں ہے آبد جب تک عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ مابود کی معاریفت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں نے عابد ہونے کا دعویٰ کیا ہندو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آبد ہے سکھ کہتا ہے ہم عابد ہے مسلمان الحمد ہم کہتے ہیں کہ ہم آبد ہے تو اب اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو جب تک معبود کی صحیح معاریفت حاصل نہیں ہوگی تو آبد کی عبادت رنگ نہیں لا سکتی چاہے لاکھ دفعد کہے میں معبود کو مانتا ہوں لیکن اگر اس نے معبود جس کو کو ماننا تھا اس نہیں مانا اور معبود کے تلاش کے ذریعے کو اس نے الگ سمجھ لیا اور بڑھ گیا تو گرامی ہندوؤں کو دیکھیے آپ وہ معبود کے تلاش میں نکلے تو سورج کو خدا کہہ دیا چاند کو سورج خدا کہہ دیا آسمانوں کو خدا کہہ دیا پہاڑ کو خدا کہہ دیا سارے ابھیان کا آپ مطالعہ کیجئے سب سے دن ہندوؤں کا دن ہے یہ اپنے سے بڑھ کر جس کو طاقتور دیکھتے ہیں سخی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھگوان کا لے کر آ گیا ہے یعنی اپنے سے بڑا کس کو دیکھ لیں اپنے سے زیادہ طاقتور کس کو دیکھ لیں تو اس کو یہ خدا کہہ دیتے ہیں تو سب سے نفسیاتی طور پر کنڈم دین جو ہے یہ بدھ پرستوں کا دین اس طرح قرآن کہتا ہے مکری کی مثال دے کر کے سب سے کنڈم دین اور سب سے نفسیاتی لوگ جو ہے وہ بدھ پرست لوگ ہیں تو حضرات عابد کو جب تک مادر کی صحیح مہاری حاصل نہیں ہوگی اس کی عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی تو ہم سے ہندو سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے نبی کے نبی کی ذات کو معرفت کا ذریعہ بنایا ٹھیک ہے اور تم بھی کہتے ہو کہ نبی خدا نہیں ٹھیک ہے ہم نے سورج اور چاند کو بڑے خدا کی معرفت کا ذریعہ بنایا ٹھیک ہے تو ہم بھی ذریعہ بنا رہے ہیں تم بھی ذریعہ بنا رہے ہو فرق کیا ہے ہمارے علمانا کا فرق بہت ہے ہم نے ذریعہ صحیح پکڑا تم نے ذریعہ غلط پکڑا اس کی مثال یہ ہے کہ چائے کا پیالہ آپ کے سامنا کر دیا جائے اور میں آپ سے پوچھوں جناب ذرا دیکھیے میں چینی ہے کہ نہیں آپ انگلی گھمائیں اور آنکھوں سے لگائیں پتا چلے گا جستگیو کر رہے ہیں آپ لیکن ذریعہ غلط ہے آپ مسئلے کی طرف جست کر رہے ہیں لیکن ذریعہ غلط ہے پھر اسی انگلی کو آپ گھما کر کام پر رکھتے ہیں تو کیا آپ کو پتا چل جائے گا اس میں چینی کم ہے زیادہ نہیں آپ اپنی طرف سے پوری سائی کر رہے ہیں جست کر رہے ہیں لیکن ذریعہ غلط تھا ایک شخص آیا اور اس نے زبان سے لگایا تو ذریعہ صحیح تھا وہ منزل مقصود ہو پی اور اس نے کہہ دیا کہ جناب یہاں سے مرادی ہے اس میں چینی کر ہے یا دادا ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے پیدا کیا عبادت معرفت کے من نہیں اب معرفت کیسی حاصل ہو تو قرآن کہتا ہے کل انکم تم تو حبیب کہو کہ جو اللہ کو دوست رکھنا چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ میں آ کر میری معاریفت کو تلاش کرے تو ہمارا تو یہی پتہ چلا کہ دراصل ہمیں اور جمنا کو پیدا کیا گیا ہے نبی سات کی اطاعت کے لیے کے لیے کیونکہ جب تک نبی پاک نہیں, ہوگی،, کی نہیں حقیل ہوگی پتا چلا کہاخل کہ نہ ہو ہماری ادائے کے میں ہمارے قالب کے اندر نبی پاک کی محبت نہ آ جائے خالد کے حقیقی ہمیں متصور نہیں ہو سکتی پتا چلا جنات کو بھی اللہ رب الدی کی درج دیا ہے اور انسان کو بھی درد دیا دو آتی اللہ پر استقامت استحکام ندی پاک صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے تدا ہوتی ہے سرکار علیہ السلام نے کافروں کے سامنے اعلان کیا اس جدول رحمان کو سجدہ کرو ان بتوں کو سجدہ مت کرو رحمان کو سجدہ کرو اب دیکھیے درست میں آپ کو بات بتاؤں آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی فیکٹری میں آپ کو مال دینا ہے وہاں پر اپنا انٹروڈکشن کروانا اپنا تعلق کروانا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میری شخصیت برقرار رہے میں کسی اپنے خاص آدمی کو بھیجوں تو آپ جس خاص آدمی کو اپنا وکیل بنا کر بھیجیں گے اور جس کی شخصیت سے آپ کی شخصیت اجاگر ہوگی جس کی غلطی سے آپ کی غلطی تصور کی جائے گی جس کے مقام سے آپ کے مقام کو تصور کیا جائے گا مجھے بتائیے وہ شخص آپ کے نظر کتنا اہم ہوگا کہ جس شخص کو آپ اپنی وطانت کے لیے بھیج رہے ہیں اس کی ہار آپ کی ہار اس کی جیت آپ کی جیت اس کی پہچان دراصل آپ کی پہچان اس کا وہاں پر جا کر سارے معاملات پر کنٹرول کر لینا دراصل آپ کا علاقہ کو فتح کر لینا ہے تو آپ بتائیے حضرات گرامین وہ آدمی آپ کے نزدیک کتنا اہم ہوگا سرکار نے فرمایا اسرحمان رحمان کو سندھا کرو کافروں نے کہا رحمان کون ہے اب دیکھیے نبی پاک تک پہنچی آئے اتنی اتنی کہ رحمان کون ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رحمان اللہ ہے بن کے اللہ عرب عزت نے سرکار کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تو جب کافروں نے سوال کیا خلق ان انسان الرمول بیان تو وہی ہے جس نے محمد کو پیدا کیا رحمان تو وہی ہے جس نے مستفا کو پیدا کیا ہے ارے رہمان تو وہی ہے جس نے مستفا کو قرآن سکھایا ہے تو دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مقام کیا ہے کہ اللہ اپنے جمال کو نبی پاک کے جمال میں لوگوں کو دکھا رہا ہے اللہ اپنی ذات کی تجلیات کو نبی تاپ کی ذات کو مزہ بنا کر دکھا رہا ہے مطلب کیا نکلا مطلب یہ نکلا مجھے کہنے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے جمال کا آئینہ حقیقی ذات مصفا ہے کہ جس نے مصطفی کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا اور گرامی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جس نے دیکھا اس نے حق کو دیکھا اس لیے کہ اللہ کی معرفت اللہ کی قدرت اللہ کی لوہیت اللہ کے جمان و تمام حقیقی ذات مصطفیٰ ہے اس لیے حضرات گرامی جہاں آپ چلتے چلے گئے وہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی چلے گئی کافی نے پوچھا ارے رحمان کون ہے اللہ نے آیت اتار دی نہیں پہچانتے رحمان کون ہے ارے رحمان وہی ہے جس نے اس یار کو پیدا کیا ہے اس مصطفیٰ کو جس نے پیدا کیا اور قرآن کی آس پڑ گئی اور مانو علم القرآن رحمان، قرآن رحمان نے قرآن سکھایا الانسان علمہ مح اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا خلق الانسان علمہ مح انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا میں نے کہا دیکھو یہ مانا اس نزول کے لحاظ سے نہیں دکھ رہا کیونکہ اس وقت ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ہمیں کتاب کیسی سکھائی جاتی اس کو کہا جا رہا ہے کہ پہچان کرایا جا رہا ہے نا تو پہچان کو اس, اس کے بارے میں کرائی جاتی جو ہمیں موجود ہو ہم تو اگر اس انسان کے اندر ہم بھی داخل ہیں تو ہم تو زور میں تھے نہیں اور اللہ کہتا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو کتاب سکھائی انسان کو پیدا کیا تو اب حضرت گرامی انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بیان سکھایا کیسا بیان کہ جو ہو چکا تھا جو ہونے والا ہے اور جو ہوگا ساری خبریں اس کو سکھا دی اب لوگ کہنے لگے انسان کو پیدا کیا میں نے کہا خلقز انسان سے مانا انسان مت کرو اس لیے کہ انسان کو اور بھی پیدا ہونے والے تھے اللہ نے اس وقت پر حجت قائم کی کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بیان سکھایا اور اگر اس انسان سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان مرادے لیے جائے تو کافر اعتراض کر سکتے تھے کہ جناب ابھی ہماری اولادیں پیدا ہونے والی ہیں آپ کی اولادیں پیدا ہونے والی ہیں کیا انہوں نے بیان سیکھا ہے کیا انہوں نے کوئی خبریں سیکھی ہے اس لیے علماء نے کہا کہ خلق الانسان سے مراد ال انسان سے ذات مصطفیٰ ہے کیونکہ انسان کا فرد کامل اور انسان کا پورا امتیاز ذات مصطفیٰ ہے اور اللہ نے کہا خلق السان ہم نے محمد کو پیدا کیا اللہ بہن بیاض اور ہر چیز کی خبریں سیکھا دی ہر چیز کے بیان کو سکھایا اور یہی ترجمہ علامہ خاضل نے اور صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مذہبی کے اندر سرمایا ہے کہ خلق الانسان انسان سے مراد ال انسان سے مراد سرکار کی ذات مراد ہے کیونکہ ال انسان کو اگر عام رکھا جائے تو اس میں لوگوں کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ کافروں کے سامنے تو گنتی کے مسلمان تھے ابھی اور مسلمان ہم ان کی نظروں میں نہیں تھے لیکن انسان سے مراد ایک ایسا تشخص اس وقت پیش کرنا تھا جو تمام انسانیت کے قابل فخر ہو اور وہ واحد مصطفیٰ سما سکے وہ باہر سرکار کی بات تھی کہ جن کو وہاں پر آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا جن کو وہاں پر جن کی حسانیت کے پرو پیش کیا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ انسان کو پیدا کر کے بیان سکھایا وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہاں انسان سے ملا تو عام انسان ہے میں نے کہا کافر بھی تو انسان ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو بیان نہیں سکھایا ہندو بھی انسان ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو بیان نہیں سکھایا میری تعلیل قبول کرو اس لیے کہ یہاں پر انسان ایک تشخص کے لیے بیان کیا جا رہا ہے ایک حق اور باطل کے معیار کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اور بھی انسان ہے لیکن رب نے ایک ایسے انسان کو پیدا کیا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فصل ممیز ہے جو حق اور باطل کے درمیان ترا امتیاز ہے جو باطل ظلمت اور نور کے درمیان اللہ کے نور کا مظہر ہے اور وہ سرکار کی جاتی ہے تو یہاں تو اس لیے اللہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان انسانیت کی جان یعنی محمد کو پیدا کی صلی اللہ علیہ وسلم المح ال بیان اور ماں کان اما یقون کا علم دیا یعنی جو ہو چکا تھا اور جو ہوگا اس کا علم اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دفعہ دور دے پاک کر لیجی اس کے بعد پورے باتیں کی ابتدا ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ کا نظور مکے میں ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار کو, کو قیامت کے واقعات بتائے گئے اور مسلمانوں کو جنت کے مناظر کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا جہنم کے عذاب کے متعلق کفار کو ڈرایا گیا اور اس سورہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث پاک ہے شادہ ایمان میں حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے بس سورہ واقعات کی تلاوت کرے فقر و فاقہ اس کو قریب کبھی نہیں آ سکتا وہ کبھی خالی پیڑ سو نہیں سکتا کہ جو اپنا معمول یہ بنا دے کہ جناب میں سونے سے پہلے سوریہ واقعات کی تلاوت کرا کروں گا تو سرکار فرماتے ہیں اس سوریہ پاک کی وہ برکت ہے کہ وہ ہمیشہ خاکے سے محفوظ رہے گا اس کے مال میں کبھی بے برتگی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ برکت ہی برکت ہوگی تو اللہ رب العزت پاک پات عمل کی توفیق پتا فرمائے پھر حضرات گرامی اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے دنیا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دنیا کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے سن لو دنیا کی زندگی ہے کھیل کود اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں یہ تمہارا بناؤ سنگار یا اولاد کی محبتیں اگر یہ دین کے ساقے میں ڈھل رہی ہیں تو بے شک یہ سمراٹ کل تم بڑھو گے قیامت پا لوگے اور اگر نہیں تو یہ دنیا محض ایک کھیل کود ہے اور اس میں انسان کی حبس پوری نہیں ہوتی اور انسان جب مال کے پیچھے بھاگتا ہے تو اتنا انڈا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اس کے پاس دس روپے ہو وہ کہ کاش میرے پاس سو روپے ہوتے جب سو اس کے پاس آ جاتے ہیں تو کہتا کاش میرے پاس ہزار ہوتے جب ہزار اس کے پاس آ جاتا ہے تو کہتا کاش میرے پاس لاکھ ہوتے جب لاکھ اس کے پاس آ جاتا ہے تو کہتا کاش میرے پاس کروڑ روپے ہوتے تو انسان کی خواہشات کی اصل ہے ہی نہیں گویا کہ بالکل وہ اللہ رب العزت نے اس لیے شاف فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ایک مرے ہوئے جانور شیری بڑی بدتر ہے بسر تہ بندہ اس دنیا کو دین کے خاتے میں ڈھالے اور اپنے لیے اس کو اس کھیتی کے مانند منائے کہ یہاں پر جو بوائے گا وہیں پر وہ کاٹے گا تاریخ کا ایک واقعی میرے دھیان میں آ ہے جس وقت سکندر بادشاہ تمام ممالک کو فتح کر کر ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہو رہے تھے تو جب وہ حیدرآباد دکن کے قریب پہنچے تو حضرات اگر ایک علاق میں مورکھے نے لکھا کہ وہ گنگا کے وہاں سے پہنچے جو گنگا دریا ہے اور جب شاحری سمندر دریا کے قریب پہنچے ایک فقیر ان کے پاس آیا اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور اس نے سکندر بادشاہ سے کہا کہ دیکھو سکندر تم نے پوری دنیا کو پھنسا دیا مجھے کچھ دیتے گئے سکندر بادشاہ کچھ وہ بھولے غریب آدمی ہے تو دے دو وزیر کہا کچھ ڈال دو اس کے برتن کے اندر تو برتن کے اندر ایک سکہ ڈالا گیا. اس نے کہا بس ایک سکا میں تو سمجھاتا تم میرے برتن بھر دے گا تو بکشیا نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے سجاؤ پورا زیورات کر لاؤ کیا زیادہ دس پائنٹ برتن بھر جائے گا لیکن کہیں بوری کے بوری خالی کی جا رہی وہ بھرا نہیں ہے بوری کے بوری خالی کی گئی وہ بھرا نہیں سکندر بادشاہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا بابا ذرا بتاؤ تو یہ چیز, چیز کیا ہے اس نے کہا سکندر ذرا غور سے دیکھ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو جب غور سے دیکھا گیا تو وہ انسان کی کھوپڑی تو کہا دیکھ یہ وہ انسان ہے کہ مرنے کے بعد اس کے بعد کی ہبس ہوتی ہے کہ یہ مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے لیکن مال کی محبت اس کے دل میں اتنی ہے کہ قرآن کریم کے اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب المین کو طرف دیا کہ مومین تمہارا کام مال سے محبت رکھنا نہیں ہے تم زندگی دین میں آ کر پھر مال کو اس حد تک چاہو کہ وہ تمہارے دینی معاملات میں مخل ہو نہ سکے کیونکہ اگر وہ دینی معاملات میں مخل عثمان کو فرق کر دو کیونکہ یہ دین اور دین اور یہ دنیا تمہارے لیے امتحان کی گھڑی ہے کل بروز بڑا تمہیں اس کا امتحان دیا جائے گا کسی کو تو اللہ غریب کر کے ہے کسی کو مال دے کر آزماتا ہے کسی کے جان گھر سے جان لے کر آزماتا ہے کسی کا گوا کے نقصان کر کے ازماتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور سب کچھ اللہ کا اور ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے جن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے تو دعا کیا اللہ رب اللہ سے کہ اس السے کا جو خلاصہ بیان کیا گیا مولا کریم اس کے عمل کی توفیق اتا فرما مولا کریم دنیا کی محبت ہمارے دل و دماغ سے نکال دے دنیا کی محبت دین تک محدود فرما دے ہماری مال کی محبت دین تک محدود فرما دے مولا کریم ہماری مال کی محبت ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ایمان کو ہم سے چھین لے مولائے کریم ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما ملا کرم شیطان کے مکر و فریض سے ہمیں محفوظ ہوا حافظوں کی حسف سے ہمیں محفوظ سنا مولائے کریم اس طرح کلام پاک کی برکت سے اس عدلی اور ابدی کتاب کی برکت سے منافقوں کے نفاق سے ہم مسلمانوں کو محفوظ سنا مولائے کریم اس درس پاک کو اپنی بارگاہ میں شف مقبول عطا فرما تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ ان دین کے محفل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مولائے کریم اس حدیث پاک کی ہمیں سچا مزداگ بناتے ہوئے جنت میں سرکار کا پڑوسی بنا دے اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا واسطہ پیارے کا کا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ گیا ہم سیاہ کاروں پہ بھی رب تب سے مکشر میں سایات گن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسور صلی اللہ تعالیٰ محمد والی وصحبائی